بسم الرحمن الرحیم الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سگنے آسمہ موجود تمام خوراً نگرانی اور باقی تمام سامعین کو شکر مدد کرتے ہیں اور شکرہ ہوا سلسلہ درست جو ہے درس نمبر اٹھائیس بابو صلیٰ درس نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر پچاس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 اور یہ دونوں پڑھنے کے بعد پہلے آپ نے نیت کیا نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ ابر پلّۃ الحرام پھر یہ دو دعاؤں میں سے جو پڑھنے چاہیں پڑھیں پھر باللہ من اللہ الرجیم پڑھیں اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ الحمد شریف پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر جو بھی سورہ پڑھنا چاہیں پڑھیں گے تو پھر میں پھر فاتح شرح پھر آپ شروع کریں پھر القرات یعنی نقرات پڑھنا شروع کریں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد عاذ بلّہ پڑھنے کے بعد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 اور فل اور جمعہ کے نمام میں سورہ تحا خود سورج جمعے کے سرح پڑھیں یعنی سرح جمعہ پڑھیں فل اولا پہلے رقم میں ولمنافقین اور سورہ منافقین پڑھیں پھر ثانیہ دوسری رقم میں کیونکہ دو سورہ قرآن میں ایک جمعے کے نام سے ایک منافقین کے نام سے تو پہلے رقد میں سورہ جمعہ پڑھیں دوسرے میں منافقین پڑھیں یہ بہتر صورت ہے پھر آگے قرماتیں امام کے لیے اگر ایک شخص امام ہیں یہ تو عام حالت میں تھا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 کہ انا یہ کہ یہ شرح یہ مخصوص سورہ فی اس مخصوص نماز میں واجبۃ ال واجب ہے کیونکہ ایک شاع میں دن ہمیشہ ایک ہی نماز میں ایک سورہ پڑھتے رہیں گے تو لوگ تو عوام تو یہ سوچیں گے تو اس نماز میں یہی سورہ واجب ہوگا یہ سمجھیں گے جب کہ واجب نہیں ہے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے امام جو ہے وہ سورہ چینج کر کے پڑھتے رہیں ایک سورہ کو ہمیشہ ایک ہی نماز میں پابندی سے پڑھتے نہ رہیں